بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک میں صلیحی پہ تمام برادران خارن محمّہ سینتی السلام عبدت وارسمی شاثر پہ اور فضائل سلسلہ درس جو ہے درس نمبر انتالیس جو ہے آپ لوگوں کے ہم حضرات کے مبارکانہ تک پہنچا رہا ہوں کتاب سب عائم فی فضائل عمل میں سے اور یہ درج نمبر انتالیس ہے ایک کم چالیس اور مجموعی حدیث جو ہے درج نمبر پچہتر ہے یہ <تصح> حدیث <تصح> <تصح> ہے مولا علیہ السلام کی کتاب فضائل فضائید میں اس کتاب میں آخری حدیث ہے جو الود کے فضائل میں لکھا ہے تو مولا علیہ السلام جو ہے امیر کبی صدیٰ مدانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث حضرت ابن عباس سے رواج کرتے ہیں اور یہ حدیث امیر کمبیر کی حدیث کی تمام کتابوں موجود ہے یعنی اس کا کتاب فضائل اربعین فی فضائل امیر المومنین میں بھی ہے اس کا یہ پہلا حدیث ہے کہ ترجمہ لوگوں کو پہلے بھی پہنچا چکا ہوں اور کتاب ہے آپ کی کتاب مدت قربا میں بھی یہ حدیث ہے اور عدت الفردوز میں بھی یہ حدیث ہے اور اور ابھی سب ان کا بھی آخری حدیث جو ہے یہی حدیث ہے جو کہ علیہ السلام کے فضائل میں بہت ہی جامع حدیث سے علیہ السلام ایسا عظیم حسین جن کے فضائل بیان کرنا آپ کے کمالات بیان کرنا انسانی بس سے باہر ہے کیوں لیکن اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک میں اپنی کلمات کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر یہ تمام زمین یہ تمام سمندر جو ہے سیائی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھتا چلیں اور ان کو سات دفعہ ختم جائیں پھر برائے جائے یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات ان حتمفت کلمات اللہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کلمات یعنی اللہ تعالیٰ کی معلومات کو تو اسی طرح چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں یہ حشیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے عظیم صفات کا مظہر و آئینہ ہیں ہاں جی اس وجہ سے ان کے فضائل بھی نہایت تھی انسانی آقل و سوش سے بہت ہی بالہتر ہیں اسمیر کا بھی سر ہم دانی جو ہے حضرت ابن عباس سے نقد فرماتا ہے ان ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان الریاض اقلام اگر بے شک تمام جو ہے درختان باغات میں موجود درختان اقلام قلم بن جائیں اقلام قلم کی جمع قلم بن جائیں ولبہرا اور دنیا میں موجود تمام سمندر یعنی ان سمندروں کے اندر موجود پانی مداد سیاہی بن جائے ہاں جی ولبہ مداد سیاہی بن جائیں تمام سمندروں کے پانی سیاہی بن جائیں اور ولجن حساب اور تمام جنات حساب کرنے والے بن جائیں علیہ السلام کے فضائل ولسا کتاب ال تمام انسان جو ہے علیہ السلام کے فضائل لکھنے والے بن جائیں ان تمام درختوں کو قلم بنا کر تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا کر تمام انسان لکھنے والے بن جائیں اور جنات حساب کرنے والے بن جائیں پھر بھی معاسو حساب نہیں کر پائیں گے شمارش نہیں کر پائیں گے گنتی نہیں کر پائیں گے ہاں جی فضائل علی ببنبی طالب علی ابن نبی طالب علی صلی علیہ صلی کے فضائل گنتے نہیں کر پائیں گے ازاں نگرہ میں آپ دیکھیں علیہ السلام کی کتنا عظیم فضائل ہے اگر اس حدیث کو تھوڑا سا دقت کریں اس کے اطراف میں غور و فکر کریں تو واقعین علیہ السلام کے فضائل نہایت ہے جی انسانی سوچوں سے باہر ہے آپ سوچیں اگر ایک درخت ایک بڑا سا سفیدہ کا درخت حدیقت کا بیا پچک سلما ہاں جی اس کو قلم بنا جو کتنے ہزاروں قلم بن جائیں گے ایک درخت کے کتنے ہزاروں قلم بن جائیں گے جبکہ ہاں جی اگر ہماری صرف بالتستان کے اندر موجود بالتستان میں سے بھی جو زیادہ درہ ہمارے خپلو سینٹر کے اندر موجود ہے اس کے اندر موجود کے اندر لاکھوں درخت ہے وہ درخت جو ہے صرف یہی قلم بن جائیں کتنی اربوں خرو قلم بن جائیں گے صرف ایک جو ہے چھوٹی سی آبادی اس دنیا کے ایک نقطہ ہے وہ نقطے میں موجود درختوں کو قلم بن جائیں تو اربوں خرو قلم بن جائیں گے تو یہ اربوں قلم قلم ایک قلم کتنا لکھتا ہے کئی رشتے بھر کے لکھتا ہے ہاں جی ایک بوتل سیاہی جو ہے کئی ریشٹر بن کے بھر کے لکھتا ہے ایک انسان دنیا میں ایسے انسان ہیں جو انہوں نے جو ہے ہزار ہزار جلد کتابیں بھی لکھنے والے دنیا میں موجود ہے چلو ہم ہزاروں جلد نہ بکھائیں ہاں جی تو اگر ایک سو صفحات پر مشتمل بھی ایک کتاب لکھتا جائیں تمام انسان تو تمام انسان جب کاتب بن جائیں کتنی کتابیں لکھی جا سکیں گے تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں پھر آپ سوچیں کتنی خربوں اور بے شمار قلم بن جائیں گے دنیا میں اور ہمارے ایک چھوٹا سا ہاں جی ندی کا پانی ایک دریا دریا چھوڑ ایک بڑے نہر کا پانی جمع ہو جائیں وہ سیاہی بن جائیں کتنی کتنی جو ہے خربوں صفحات جو ہے لکھ پائیں گے اس سے ہاں لکھ پائیں گے جبکہ کہ پوری دنیا کی جو ہے سمندر سیاہی بن جائے تو کتنا لکھ پائیں گے ازن گنج ہمارے عقل شور اس کا ادراک کر پائیں گے اور تمام انسان حساب کرنے والا جن نال سے حساب کرنے والا بن جائیں تمام انسان لکھنے والے بن جائیں مولا رسول اللہ وسلم فرماتا ہے پھر وی ما اہ فضائل علی عالم نبی طالب تو علی عالم نبی طالب کے فضائل نہیں لکھ پائیں گے شمار نہیں کر پائیں گے گنتی نہیں کر پائیں گے اس کا حساب نہیں کر پائیں گے فضا نلامی یہی صاحب علیہ السلام کی عظمت کو سمجھو یہی صاحب علیہ السلام کے مقام و منزلت کو سمجھو یہی صاحب علیہ السلام کو اس کی حرکت کو جان دو کہ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے علیہ کے مقابلے میں کون سے اصاب آ سکتے ہیں فضال میں کون سے اعصاب کتنے ہی مقام و منزلت پہ, پہ پہنچ جائیں کتنے عظیم کیوں نہ ہو لیکن علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی بھی ساوی اسلم کے فضائل کا وہ مالک نہیں ہے پیارے نبی نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا ہاں جی علیہ السلام کو جو ہے فرمایا پیارے رسول نے علم کے دس باپ اسلم کے دس جوس ہیں ان میں سے نو کے نو علیہ السلام کو دیا گیا ایک جوس لوگوں میں تاثر ہو گیا اسی ایک جس میں بھی عالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے حکمت کے دس باپ ہیں دس کے میں سے نو کیوں علیہ السلام کو دیا گیا ایک کو لوگوں میں تقسیم کیا ہاں جی اظین گرام اور اسی میں بھی علیہ السّلام حصہ دار اور زیادہ جاننے والا ہے تو عذین گرامی اب یہیں سے علیہ السلام عظمت کو ہم ترق کرنے کی کوشش کریں تو انسان مات تو و مبہو تو رہ جائیں گے لیکن علیہ السلام کے فضائل درک نہیں کر پائیں گے کسی صورت میں نہیں کر پائیں گے اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ علیہ السلام سے مخاطب فرمایا اے علی اللہ تعالیٰ کی کماق و معرفت میں اور آپ کے علاوہ کسی کسی کو, کو نہیں ہوا ہے نہیں کر پایا ہے اور مجھ محمد کی معرفت بھی اللہ اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوا ہے اور علی آپ کی بھی کما حق معرفت اللہ اور میرے علاوہ کسی کو نہیں ہوا ہے کم حق اور یقیناً رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور آپ کا کلام ہمیشہ سچ اور حق پر مبنی ہیں تو جان گرامی یہ وہ عظیم ہیں جن کے فضائل انسان زندگی بھر بیان کرتے رہیں لکھتے رہیں ہاں جی کتابیں چلتے رہیں بناتے رہیں لیکن ان ہسیوں کے فضائل جو ہے درخت نہیں کر پاتے یہ ہستیاں جو خود رسول اللہ ہیں اِم علیہ السلام میں جو ایک دوسرے کی صحیح معرفت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے پر ان کے ہاں جی صحیح معرفت رکھتے ہیں یہ یہ انسان انسانِ کامل ہیں ان کو انسانِ کامل لگا جاتا ہے نو ان انسانی میں سے ان سے برکار انسان انسانِ کامل کے فضائل اللہ ہی بہتر جانتے ہیں انسان کامل کے بارے میں اہل ترکت کا یہ اتفاقی نظریہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ کا وہ لوگ مظہر ہے اس میں اللہ کا مظہر ہے تو لہٰذا وہ تمام جامع صفات کے یہ لوگ مالک ہوا کرتے ہیں جن کا ادراک ہماری ان کو حقلوں سے ناممکن ہے تو میں دعا کرتا ہوں پرورگار عالم ہمیں محمتری معرفت کے بعد محمد آل محمد کی ہمیں کم ہو معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا طافرما اور ان کی پاک سیرت اور ان کی نورانی تعلیمات کو جان کر ان کے صحیح معلومات اور ان پر کم عمل کرنے کی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیع عطا فرما یا عظیم حستیوں کی علمی جو ہے سرمایوں کو جان کر سمجھ کر ان کی گہرائی تک پہنچنے کی ہم سب کو توفیع عطا فرما اور ان پر چل کر ہمیں اور ہماری اسلامی معاشرے کو سنوارنے کی اور سچ مچ مجھ ایک مجنع فاضلہ اور خوبصورت ملک و وطن اور ہمارے بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فلما پرور مسلمانوں پر ان مقدس احادیث کی برکت سے پروردگارہ جن کا تدریس ہوا ہے تیرے حضور میں اور بہت سے مومنین اور ممنات نے ان کو سونا ہے پروردگار ان احادیث مقدسہ کی برکت سے تمام مسلمانوں پر اور ہم سب پر ہمارے مسلک پر ہمارے مسلک میں موجود تمام ممنون پر رحم فرما پروردگارہ اور ہم سب کو یک جان یک دل ہو کر اس پاک مطلب کے نورانی تعلیمات کو دنیا کے کونا کونے تک پہنچانے کے ہمیں توحیع عطا فرما آمین علب